بے شکی قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے مشرقین مکہ کی تردید کی گئی ہے جو قرآن کے کلا میں ہونے کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں ان تمام چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو یعنی تمام مخلوقات کی اور اپنی ذات اقدس کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور انہوں نے یہ قرآن اپنے رب کی جانب سے لوگوں کو سنایا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں میں جھوٹا پرپگنڈا کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم دولت ایمان سے محروم ہو اگر تم مومن ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوثاف و اخلاق میں غور و فکر کرتے تو تمہارے لیے روشن آفتاب کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور جو قرآن لے کر وہ مبعوث ہوئے ہیں وہ کلام الٰہی ہے اور یہ قرآن کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے جیسا کہ بعض مشرقین عرب کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ فکر و نظر کی نعمت سے یکسر محروم ہو ورنہ تمہیں یہ بات یقیناً سمجھ میں آ جاتی کہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے اس لیے کہ قرآن حق و صداقت لے کر نازل ہوا ہے جبکہ کہانت کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے مشرقین مکہ کے شبہات کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کلام کی حزمت اس کا جلال اور دل و دماغ پر پڑنے والا اس کا غیر معمولی اثر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا متکلم وہ اللہ ہے جو عظمت و جلال اور کبریائی والا ہے